بسم اللہ الرحمن بسمن میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے اے میرے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے مقاتل اور کلبی کا قول ہے کہ یہ سورت آص بن وائل اسہمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور سدی کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور زحاق کہتے ہیں کہ عامر بن آیز کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فار مکہ کے سلوک پر نقیر کی ہے اور انہیں قیامت کے دن کے عذاب کی دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی وہ آدمی لائق صد حیرت ہے جو قیامت کے دن کے جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں انسانوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ چکایا جائے گا اور وہ آدمی سنگ دل اور بے رحم ہے یتیموں کو بری طرح ڈانٹتا ہے انہیں دھکے دے کر بھگا دیتا ہے اور ان کا حق ہڑپ جاتا ہے اور چونکہ اس کا آخرت اور جزا و سزا پر ایمان نہیں اسی لیے نہ وہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے